دربار میں حاضر ہے الحمد آوارا الحمد الحمدللہ وکفا وسلاۃ والسلام على جميع الانبیاء خصوصاً على سیدنا و مولانا محمدن المصطفی وعلیٰ علی واص العطقیہ اما بعد باب و جاء آفی صفت مغفر رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم عنا نصبِ الله رضی اللہ عنبی عن صلی اللّہ علیہ وسلم دقالہ مکہ ولیہ مغ فرن فقیل هذا ابن خطل قطل متعلق استار القعبہ فقال اقتلوه یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوت کے بارے میں مغفر کہتے ہیں خوت کو جنگی ٹوپی جو جنگ کے دوران پہنی جاتی ہے لوہے کی جس میں تلوار وغیرہ سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے اس کا تذکرہ اس دور میں جنگیں تلوار تیر اور نیزے کے ساتھ لڑی جاتی تھی تو انسان اپنی حفاظت کے جیسے جسم پر لباس پہنتا تھا زرا اسی طرح سر پر ایک جنگی ٹوپی پہنی جاتی تھی جسے عربی میں میغفر کہتے ہیں اور اردو میں اسے خود یا جنگی ٹوپی کہہ لیں یدیث سیدانان سے اپنے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے و مغفر اور آپ کے سر مبارک پر جنگی ٹوپی تھی فقیلا لہو تو آپ کو کہا گیا ہدا ابن خطل یا رسول اللہ یہ ابن خطل ہے متعلق استار القعبہ یہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے فقال الخت الحو آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو یہ قصہ ہے فتح مکہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن سات ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس وقت آپ تشریف لائے مکہ مکرمہ چونکہ حرم ہے اور حرم اس کے اندر قتال جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اجازت دی تھی کہ حرم کے اندر قتال کیا جائے اور وہ صرف ایک خاص وقت میں اجازت تھی اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرم میں قتال کیا ہے تو اسے بتاؤ کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں ہے اور وہ اجازت بھی ایک خاص وقت کے لیے تھی تو جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے مکہ فتح ہوا تو آپ نے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو معاف کر دی ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے جرائم بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے تقریباً گیارہ مرد تھے اور چھ عورتیں تھیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کو قتل کا تو جہاں بھی ملے ان کو قتل کا اللہ کی شان ان میں سے بھی صرف چار مرد اور چار عورتیں وہ قتل ہوئے باقی سات مرد اور دو عورتیں وہ اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی وہ مسلمان ہوئے اور اقلیۃ اسلام نے ان کو معاف فرما دی تو ابن ختل یہ شروع میں مسلمان ہوا تھا اور بعد میں سفر پر جا رہا تھا ایک دفعہ تو علیہ صلاۃ السلام نے اس کو بھیجا ایک قبیلے میں زکوۃ لینے کے لیے تو یہ نکلا غلام اس کا ساتھ تھا تو اس نے غلام کو کہا کھانا تیار کرو خود یہ سو گیا جب اٹھا تو غلام سے تھوڑی دیر ہوگی کھانا تیار کرنے میں اس نے غلام کو قتل کر دیا اب اس کے بعد اسے ڈر ہوا کہ میں واپس مدینہ منورہ جاؤں گا تو مجھے کس قتل کیا جائے گا تو وہاں سے بھاگ کے مکہ مکرمہ چلا گیا اور مرتد ہو گیا اور اقالِ صلاحۃ السلام کی گستاخیاں اس نے کی آپ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صابیہ کا یا رسول اللہ وہ تو بیت اللہ کے پردے پکڑ کے وہاں پر چپٹا ہوا ہے چمٹا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اسے وہیں قتل کر چنانچہ پھر اس کو وہیں قتل کر دیا گیا یہاں امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگی ٹوپی اور خود کا استعمال فرمایا اگلی حدیث بھی وہی ہے آنا بن مالک رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ تعام الفتح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہوئے فتح والا راسی المغفر آپ کے سر مبارک پر وہ خود تھا قال فلما اہو آپ نے وہ اتارا جا رجل ایک بندہ آیا کا اے ابن خطل متعلقم مطالق استار یا رسول اللہ ابن ختل کعبہ کے پردوں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے فقالہ اقتلو آپ نے فرمایا کہ قتل کر قالا ابن شہاب ابن شہاب ظہری کہتے ہیں کہ و بلا کی حدیث پہنچی ہے کہ انّول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یوم عب اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں نہیں تھے حرم کی حدود میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس جگہ کا یہ اعزاز اور پروٹوکال ہے کہ انسان وہاں پر احرام کی حالت میں داخل ہو اور جا کر عمرہ کرے گا پھر احرام کھول کے اپنے کام کاج میں مشغول ہو یہ اس جگہ کا اعزاز ہے کہ باہر سے کوئی انسان بھی جاتا ہے حرم کی حدود کے اندر تو وہ احرام کی حالت میں جائے گا اور پہلے عمرہ کرے گا اس کے بعد اپنے کام کاج کرے گا البتہ یہ ہے کہ جو لوگ روزانہ آتے جاتے رہتے ہیں مسلسل اپنے کام کاج کے سلسلے میں تو ان کو پھر رخصت ہے کہ وہ فتویٰ یہ دیا گیا اس بات پر کہ وہ بغیر احرام کے داخل ہو سکتے ہیں عام حالات کے اندر انسان بغیر احرام کے حرم حرم کے حدود میں نہیں جائے گا بلکہ احرام کی حالت میں جائے گا پھر طواف کرے گا صحیح کرے گا عمر مکمل کرے گا اس کے بعد احرام کھول کے اپنے کام کاج کا میں مشغول ہو جائے اگلا باب ہے باب و ماجا فی امامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ یعنی آپ کی پگڑی مبارک کے بارے میں یہاں پر امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ روایات نقل کی ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ مبارک آپ کی پگڑی مبارک کا تذکرہ ہے پہلی حدیث ہے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عن جابر رضی اللہ عنہ قال سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے یوم الفت جس دن مکہ فتح ہوا وہ علیہ امامۃ السودا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا سیاہ پگڑی تھی یہاں جتنی بھی روایات امام ترمزی رحمت نے نقل کی ہیں وہ آپ کے سیاہ امام کے متعلق تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامہ مبارک کی روایات ہیں اس سے تو سیاہ امامہ ثابت ہے البتہ چونکہ عمومی روایات جو ہیں ان میں لباس کے سفید لباس کا تذکرہ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ جب لباس سفید ہے تو امامہ بھی سفید لباس کا حصہ ہے چونکہ تو وہ سفید بھی پہن سکتے ہیں تو اس لیے سفید امامہ پہننا بھی جائز ہے لیکن جو احادیث میں روایات میں ثابت ہے وہ سیاہ امامہ کا تذکرہ ہے تو سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ دخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقار صلاح السلام داخل ہوئے مکہ تھا مکہ میں یوم الفتح فتح مکہ کے دن و علیہ امامت السودا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا سیاہ پگڑی مبارک تھی دوسری روایت حضرت امر ابن حریس جعفر بن امر ابن حریث اپنے والد امر ابن حریث سے نکل کرتے ہیں یہ امر ابن حریث تابی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ رعیۃ علی رئی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامتن سودا امر بن حریس صحابی فرماتے ہیں یہ صحابی ہیں رئی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت سودا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامے کو دیکھا یعنی آپ نے سیاہ پگڑی مبارک پہنی ہوئی تھی اگلی حدیث بھی یہ ہے حضرت عمر ابن خرائش سے ہے فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا وہ علیہ ہے امامت السودا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا سیاہ پگڑی تھی یہ تین روایات امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ان تینوں میں سیاہ امام کا تذکرہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقائے علیہ السلام کا امامہ مبارک جو زیادہ پہنا جاتا تھا یا جس کو سابۂ اکرام نے نقل کیا ہے وہ سیاہ رنگ ہے اس کے علاوہ سفید رنگ بھی بہرال عمومی لباس میں جو کہ جواز ہے لہذا سفید امامہ بھی پہنا جا سکتا ہے اب امامہ باندھنے کا انداز کیا تھا تو اگلی روایت کے اندر سیدنا عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ مبارک باندھتے تھے تو صد ال ہو بین قطفی اذا تمہ جب آپ عمامہ پہنتے تو صدا ال ہو اس امامہ کا جو شملہ ہے آپ اس کو لٹکاتے تھے بین قطفی دونوں کندھوں کے درمیان میں تو یہ جو سائیڈ پر یہ فالتو کپڑا ہوتا ہے اسے شملہ کہا جاتا ہے تو یہ امامہ کا جو شملہ تھا یہ عقا عصلاطلام کے دونوں شان و مبارک دونوں کندھوں کے درمیان میں یہاں پیچھے کی طرف آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے تو جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ سائیڈ پر دائیں طرف بائیں طرف بھی چھوڑ دیتے ہیں جو حادث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ امامہ کا جو شملہ تھا یہ دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے کی طرف عقاصۃ و اسلام اس کو چھوڑ دیتے تھے اگلی حدیث سید عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ شاد فرمایا وہ علیہ صابن اور آپ کے سر مبارک پر ایک پگڑی تھی دس ماہ جو سیاہ تھی تو اس سے بھی سیاہ امام پر استدلال کیا گیا کہ آپ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور سیاہ امامہ مبارک آپ نے باندھا ہوا تھا تو آقار صرۃ اسلام کی جو سنت مبارکہ ہے وہ سیاہ امامہ باندھنے کی ہے سفید بھی باندھا جا سکتا ہے چونکہ عمومی لباس کی فضیلت جو ہے وہ سفید کپڑوں کی ہے تو اس لیے امامہ بھی لباس کا حصہ ہے تو سفید بھی پہنا جا سکتا ہے اور سیاہ بھی پہنا جا سکتا ہے لیکن زیادہ جو روایات سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ امام کی سیاہ امام کی ہے دونوں جائز ہیں اگلا باب امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ باب و ماجا فی صفت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار یعنی آپ کی تہبند یا آپ کی لنگی مبارک کے بارے میں عرب میں عام طور پر جو دستور تھا وہ دو چادروں کا تھا جیسے احرام میں دو چادریں ہوتی ہیں تو ایک چادر نیچے تہبند کے طور پر اور ایک چادر اوپر اوڑی جاتی تھی اس کو عربی میں پورا جوڑا کہتے تھے جیسے ہمارے یہاں شلوار اور قمیض سے پورا جوڑا بنتا ہے تو عرب کے دستور میں اس وقت کے دستور میں جب خلہ یعنی پورے جوڑے کا تذکرہ ہوتا تھا تو اس جوڑے سے مراد ہوتا تھا دو چادریں ایک چادر نیچے تہبند کے طور پر باندھی جاتی تھی جسے ازار کہتے تھے اور ایک ردا دوسری چادر جو اوپر انسان اوڑھتا تھا یہاں پر عقاء اصلاۃ والسلام کی اظہار یعنی آپ کی تہبند اس کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ اقاص و سلام کی جو تحمد مبارک تھی اکثر آپ احمد مبارک ہی پہنتے تھے بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے شلوار جو ہے سراویل وہ بھی آپ نے خریدی ہے اور آپ کے لباس کے اندر اس کا ثبوت بھی آتا ہے اور آپ نے اس کو پسند بھی فرمایا کہ اس کے اندر انسان کے پردے کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے شلوار کو اس کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ اس کو آپ نے پسند فرمایا اور آپ کے لباس کے اندر موجود تھی تو ظاہر بات جب موجود تھی تو یقیناً آپ نے اس کو استعمال بھی فرمایا ہوگا لیکن عمومی جو روایات ہے اور آقلاۃ اسلام کا جو عمومی عمل تھا وہ تہبند باننے کا تھا روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کی جو تہبند وبارک تھی وہ تقریباً 6 ہاتھ لمبی تھی یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے کہ زراعت 6 ہاتھ لمبی ہوتی تھی اور تقریباً تین ہاتھ سے تھوڑی سی اوپر یہ اس کی چوڑائی ہوتی تھی تین ہاتھ چوڑی تین ہاتھ سے تھوڑا سا اوپر اور چھ ہاتھ اس کی لمبائی ہوتی تھی حدیث نقل کی ہے سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حتب ابو بردہ فرماتے ہیں کہ اخرجت علئی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ امی عائشہ نے ہمارے سامنے نکالی کسا ان ایک چادر ملب بدَن جو پیمند لگی ہوئی تھی اور اظہارن غلیظہ ایک موٹی چادر فقالت تو انہوں نے فرمایا کہ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حادین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وشال مبارک ہوا وہ ان دو چادروں کے اندر ایک چادر تھی اوپر پہننے کی جس پر پیون لگے ہوئے تھے اور دوسری موٹی چادر تھی وہ نیچے تہبند کے طور پر باندھی جاتی تھی میں اشاء رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں محفوظ تھیں اور وہ آپ نے رتب و کو نکال کے دکھائی کہا کہ آقا علیہ صاحب السلام کا جب وشال مبارک ہوا تو آپ کے جسد میں اطر پر یہ دونوں چادریں اس وقت آپ کے زیر استعمال تھی اگلی حدیث ایک صحابی سے اشر صبنِ سلیم کہتے ہیں کہ سمیت و امتی عن انہا کہ میری پھوپی نے اپنے چچا سے یہ روایت نقل کی ہے چونکہ صحابی ہیں تو صحابی کا نام یہاں پر منقول نہیں ہے تو اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ صنعت کے اندر اگر صحابی کا نام منقول نہ بھی ہو تب بھی وہ حدیث ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ اس صحابہ کل صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں اس لیے اس میں صحابی کا نام نہ بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ بینا بینما ان عمشی بال میں مدینہ منورہ میں چل رہا تھا ادا انسان ان خلفی تو میں نے پیچھے سے ایک انسان کی آواز سنی یقول وہ مجھے کہہ رہا تھا عرفا ازارت اپنے تہبند کو اوپر اٹھاؤ فعن ہو یہ زیادہ تقوا کے بھی قریب ہے وہ اور اس سے زیادہ دیر وہ صاف بھی رہتی تو فرماتے ہیں کہ فل تفت ہو میں نے پیچھے دیکھا فیدہ ہوا رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ تو اقال اثرات وسلم تو, تو فقل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول انما ہی عبردا یہ تو چادر ہے ملحا معمولی سی ملحا اس کو کہتے ہیں جو سیاہ چادر ہے اور اس میں سفید لکیریں تو ایک معمولی سی چادر ہے سیاہ رنگ کی جس میں سفید لکیریں تو اس میں کیا تکبر ہوگا وہ تو ان کا تھا تو آپ نے فرمایا کہ امال کافی یا اسوا کیا تیرے لیے میری ذات کے اندر نمونہ نہیں ہے کہ تم میری پیروی نہیں کرو گے فن زر تو میں نے دیکھا فیضا ازارو الا نصف صاقی کہ آپ کی جو تحمد مبارک تھی وہ آپ کی آدھی پنڈلی تک تھی اس حدیث کے اندر ایک تو صافی فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں جا رہا تھا عقالی صلاح وسلام کے سے مجھے آواز دی کہا عرفا ازارک اپنی تہبند کو اوپر اٹھاؤ فین نو عطقہ یہ تقوا کے بھی زیادہ قریب ہے کہ انسان سے تکبر وغیرہ نہیں ہوتا جب چادر نیچے ہو تو عرب میں تکبر کی علامت تھی اس سے انسان متکبر لگتا تھا تو تکبر سے بھی حفاظت ہے وہ اور اس میں نجاست وغیرہ بھی نہیں لگے گی تو اس میں زیادہ دیر تک وہ صاف بھی رہے گی تو ڈبل فائدہ ہے اس میں ظاہری پاکی بھی ہے اور باطنی پاکی بھی گندگی اور اس سے مٹی وغیرہ سے بھی پاکی ہے اس میں اور تکبر سے بھی پاکی ہے تو ظاہری اور باطنی پاکی اسی میں ہے کہ انسان کی شلوار یا اس کی تہبند وہ اوپر اٹھی رہے تو انہوں نے عرض کیا یار سن لے تو معمولی سی چادر ہے اس میں تکبر کا کیا شبہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ امالیہ کا فیوسفہ کیا میری ذات نمونہ نہیں ہے تمہارے لیے تو کیا میں نے دیکھا تو آپ کی جو تحمد مبارک تھی وہ آدھی پنڈلی تک تھی. اگلی حدیث میں مزید تشریح ہے یہ حدیث ہے حضرت سلموا سے فرماتے ہیں کہ کانا عثمان ی تذر انصاف ثاقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہو آدھی پنڈلی تک اپنی تہبن بند وکال اور وہ فرماتے تھے کہ ہا کردا کانت عزرت و میرے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی جو تحمد مبارک تھی وہ بھی آدھی پرلی تک ہوتی تھی آخری ہے سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے عزلت ساتی آقل اسلام اسلام نے میری پنڈلی کا جو نرم حصہ ہوتا ہے گوشت والا پیچھے سے اس کو ایسے پکڑا فرمایا ہاد موز الازار یہ تہبند باندھنے کی جگہ ہے یہ تہبند کی جگہ ہے یعنی آپ کے تہبند کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ آپ کی آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے تو یہ انسان کی پنڈلی کے پیچھے ایک نرم گوشت ہوتا ہے اس کو آپ نے پکڑا جو تقریباً آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے کہا یہ جگہ ہے تہبند کی کہ آپ تہبند ایسا باندھو کہ اس کا نیچے والا حصہ یہاں تک پہنچے فَإِنْ أَبَيْتَ اگر آپ انکار کرتے ہو یعنی یہاں تک نہیں باندھتے ہو فسفل تھوڑا نیچے تک کر لو فین ابی اگر آپ پھر انکار کرو یعنی اگر اتنا بھی نہیں باندھتے ہو تو فلاح علزہ فل کابین <الْقَعَبَيْن> تہبند کا ٹکنوں کے اندر کوئی حصہ کوئی حق نہیں کہ تہبند کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ ٹخنوں تک پہنچے اس لیے اپنی شلوار یا کوئی بھی لباس جو انسان نے پہنا ہوا ہے تہبند ہے تو وہ اتنا نیچے نہ ہو کہ وہ ٹخنوں تک پہنچ جائے ٹخنوں سے اوپر ہو تو ان تمام عادی سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تہبند یا شلوار کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ آدھی پنڈلی تک ہو آدھی پنڈلی انسان کی ننگی ہو مرتی اور اگر انسان نیچے رکھنا چاہتا ہے تو آخری درجہ پھر یہ ہوگا کہ انسان کے ٹخنے اس سے اوپر اوپر ہو تو ہمارے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے اندر وہ تہبند یا شلوار اوپر کی جاتی ہے اور نماز کے فوراً بعد نیچے کر دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں شاید اس کا تعلق نماز کے ساتھ اس تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہر حال میں یہ انسان وہ اپنی شلوار اور تہبند کو اوپر رکھے اور اگر تکبر کی نیت سے پھر تو حرام ہے اور اگر تکبر کی نیت سے نہیں بھی ہے تب بھی مکرو ہے اس لیے احادیث میں سراحت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے شلوار اور تہبند کو اوپر رکھے افضل طریقہ آدھی پڈلی تک ہے اور جواز اس بات کا بھی ہے کہ انسان ٹخنوں تک ہو لیکن ٹخنے ننگے ہونے چاہیے ٹخنے ہوں ڈھانکے ہوئے ہوں نیچے تک ہوں تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے آدیث کے اندر منع آیا اس لیے اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے دعا اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ و سلّم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے صبح اور رب کرب عزت عمائۂ وسلام علام السلین و الحمد اللہ رب علم در بار حاضر ہے بندایا